دسواں جو نقطہ ہے وہ ہے القلق و دیافسی پریشانی اور ڈپریشن ظاہر سی بات ہے جہاں ظلم ہوگا جہاں جبر ہوگا جہاں ذلت ہوگی جہاں قتل عام ہوگا جہاں لوگ مجبور گھروں سے نکالے جائیں گے جہاں بے عزتیاں ہوں گی اسمدری ہوگی وہاں پر لوگوں میں پریشانی ہوگی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوں گے لوگ تباہ و برباد ہوں گے فَإِنَّ أُمَّةً تَعِيشُ بَعِيدَةً عَنْ دِينِ رَبِّهَا غَرِيبَةً عَنْ مُعْتَقَدَاتِهَا مَحْكُومَةً بِشَرَائِ عَادَائِهَا وہ امت جو کہ اپنے رب کے دین سے دور زندگی گزارتی ہو وہ امت جو کہ اپنے اعتقادات کو نہ پہچانتی ہو اپنے عقیدے کو نہ جانتی ہو وہ امت جو کہ اپنے دشمن کے قانون کے مطابق زندگی گزارتی ہو وہ امت جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہو اور اپنے دشمن کے دین میں بھی مکمل طور پر داخل نہ ہوئی ہو بات سمجھ میں رہی ہے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور دشمن کے دین میں بھی داخل نہیں ہو سکی ہے فبقیت مغربت اللہ تعیش الاسلم و لاہی تضوب وی دینی غیر ایک عجیب سی حالت میں ہماری امت ہے اس وقت کہ نہ ہی وہ اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزار رہی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر کافروں کی ترتیب کے مطابق زندگی گزار رہی ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے یہ کیفیت ہے اس وقت امت کی اس امت کے افراد اس وقت جو مصیبتیں ہم نے بیان کی ان کے نتائج میں زندگی گزار رہے ہیں غربت بھوک خوف بیماری ذلت ظلم فساد اور فرعون کی مانند حکمرانوں کی طاعت اور دشمنوں کا حملہ دشمنوں کی زیادتی اور ان کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران اقتصادی بحران اجتماعی بحران ثقافتی بحران فکری بحران اور نفسیاتی بحران کا شکار ہے اس وقت یہ امت سیاسی اعتبار سے بھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے کرائس اس کرائس صرف بحران اور بحران ہے بحرانوں کے اندر خرابیوں کے اندر زندگی گزار رہی ہے یہ امت سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے ثقافتی آداب و اخلاق کے اعتبار سے فکری اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجی اعتبار سے ہر اعتبار سے یہ امت جو ہے بہت ہی خطرناک حالت میں زندگی گزار رہی ہے لا شکہ ان کا ان امت ان قہد ہی سیاش و افراد یا اول اس میں کوئی شک نہیں ہے جس امت کی یہ حالت ہو وہ اسی طرح زندگی گزارتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے کوئی ہدف نہیں ہے ضائع ہے برباد ہے ڈپریشن کا شکار ہے فلا ہی دنیا مریحہ نہ ہی دنیا کے اعتبار سے آرام ہے اور نہ ہی دین کے اعتبار سے آرام ہے کہ صبر اس کے اندر ہوتا توکل اس کے اندر ہوتا اور ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس کے اندر ہوتی اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میرے دوستو کہ نفسیاتی امراض اور ڈپریشن وغیرہ کے بارے میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے مطابق اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر خودکشی طلاق اور نفسیاتی بیماریاں معاشرتی بیماریاں گھریلو ناچاقی لڑائی جھگڑا پاگل پن اور مختلف قسم کی ڈپریشن کی بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا میرے بھائیوں میں یہاں پر آپ کو ایک محقق سائیکولوجسٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ انگریز ہے کافر ہے اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں رہا وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم پاگل پن مسلمانوں میں ہوتا ہے یعنی سب سے کم پاگل مسلمانوں میں ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس نے صرف ایک خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے جبکہ غیر مسلم جو ہیں ان کے بہت سارے خدا ہیں پانی کا خدا ہے پہاڑ کا خدا ہے ہوا کا خدا ہے رزق کا خدا ہے ناؤد باللہ ثم ناؤود باللہ تو ان تمام خدا کو اس نے راضی کرنا ہوتا ہے اور پھر گھر کے اندر بیوی بھی ہے اس کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے دفتر کے اندر افسر ہے اس کو راضی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ان تمام ڈپریشنز کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے آخر پاگل ہو جاتا ہے جبکہ مسلمان ایسے نہیں ہیں اس کی اس بات کو میں یہاں پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان ہوں تو یہ تمام بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اگر اللہ پر توکل ہو صبر ہو اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت مسلمان کے اندر موجود ہو تو وہ کبھی بھی ہسٹیریا کی بیماری میں مبتلا نہ ہو کبھی بھی پاگل پن کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس طرح اس سائیکولوجسٹ نفسیاتی ڈاکٹر کا کہنا ہے بالکل اسی طرح ہو لیکن چونکہ اس مسلمان نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے نہ اپنے دین میں ہے نہ کافر کی ترتیب میں ہے درمیان میں ڈاو ہے تو اس کیفیت میں ظاہر سی بات ہے ہر قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے اللہ پر توکل کا بھی وہ درجہ باقی نہیں رہا صبر استقامت والی بات بھی نہیں نظر آتی اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور ضرورت بھی موجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اسے قرآن کریم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے سرحا کی ایک سو چوبیس پچیس اور چھبیسویں آیت میں اللہ تعالی یوں فرماتا ہے اعدن شفا رجیم ومن اردان بکری فعن الحمشتم بن کا اور جو کہ میرے ذکر سے میری یاد سے منہ مو موڑے گا پس اس کے لیے بدترین زندگی ہے نہ شروع ہو یوم اور ہم اسے قیامت کے دن نابینا حالت میں اٹھائیں گے قالا رب لما حشرتن اعمى وقد كنت تو یہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں نابینا حالت میں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا حالانکہ میں تو بینا تھا کالا کا ذالی کا آیا کلیومت <تُنسَى> اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح تمہارے پاس بھی ہماری آیتیں آئی تھیں تم نے اسے بھلا دیا تھا وہ قیدال کلیوم آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے آج تمہاری طرف بھی کوئی توجہ نہیں کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلمانوں کی موجودہ زندگی کو دیکھیے کس طرح پیش کر رہی ہے کتنے مختصر انداز میں معجزانہ انداز میں مسلمانوں کی حالت کو یہ حدیث بتا رہی ہے اس حدیث کو امام ابن ماجا نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور امام حاکم نشاپ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ان من فقر وعذاب وادہ بدترین بد بخت شخص وہ ہے جس کے اوپر دنیا کی غربت اور آخرت کا عذاب جمع ہو جائے دنیا میں بھی غریبی ہے تندستی ہے اور نعوذ اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں عذاب آخرت میں اس کا منتظر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کی حالت پر رحم فرمائے ان حالات کو بتانے کا مقصد مسلمان امت کو جہاد کے لیے بیدار کرنا ہے جیسے کہ آپ نے سبق کے دوران یہ سب کچھ سنا کہ مسلمان امت دین کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل نہیں کر سکی اس لیے کہ یہ اس امت کی فطرت کے خلاف ہے جیسے کہ شادی کیے بغیر اولاد پیدا ہونے کی امید کرنا حماقت ہے اسی طرح دین پر چلے بغیر دنیاوی ترقی کا تصور کرنا یہ اس امت کے لیے ناممکن ہے اس امت کو ہمیں مغربی اقوام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے یہ امت جب اپنے دین کی طرف لوٹے گی تب یہ امت ترقی بھی کرے گی اب آپ دیکھیں کہ اس امت نے دین کو چھوڑا اس امت کی اکثریت اپنے عقیدے سے دور ہے دینی اعتبار سے محرومی کے نتیجے میں دنیاوی اعتبار سے محرومیت کا تذکرہ ہم نے آپ کو دس نکات میں بیان کیا کہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے وہ چوری ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ صحیح تقسیم نہیں ہو رہا کہیں لاکھوں ڈالر کمانے والے ہیں تو کہیں دو روپے کمانے والے بھی نہیں ہیں اور مسلمان ظلم کا شکار ہیں اعلی سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ سب کے سب ظالم اور مظلوم کی ایک فہرست ہیں اور مسلمان مجبوری اور ذلت کے شکار ہیں خوف کے شکار ہیں بھوک اور بیماریوں کے شکار ہیں قتل عام کا شکار ہیں اپنے وطنوں سے مجبور ہو کر نکالے جا رہے ہیں اور نتیجہ سب کا کیا ہے ڈپریشن آسابی تناؤ نفسیاتی امراض یہ سب کچھ مسلمانوں پر کیوں ہے اس لیے کہ اپنے دین سے دور ہیں اپنے دین سے دور ہیں تو دنیا سے بھی محروم ہے میرے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو اپنی بیماریاں سمجھ کر اس کا علاج کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور وہ دشمن جو کہ ہمیں ان بیماریوں کی طرف دھکیل رہا ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کی ان مبارک صاحتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کو جہاد کے رے بیدار فرمائے اور ہمارے دین کی ہمارے عزت کی ہمارے جان و مال کی اور ہماری عقل و فکر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں امین یا رب العالمین اور ہمارے ان دروس کو اللہ تعالی مسلمان امت کی بیداری کے لیے علاج بنائے اور مسلمان امت کی بیداری کے لیے مفید و نافع بنائے امین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ و حبی بنا محمد بارک وسلم جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ